بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کل کافروں اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لا اعبد ما تعبدون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 أنتم ما أعبد اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں کم دینو دین تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ